الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو علیه نحوذ باللہ من شروری انتسنام سیئاتی عمالنا من یهد الله فلا مضل لہ ومن یغللہ فلا حادي لہ ونشہد ان لا الہ ان اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان محمد عبده ورسوله عما بعض فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبرونكم بشير من الخوف والهروي ونقصر من الأموال ولمنقصر التبرات ومشر الصابرين الذين إذا أصابتوا نصيبة قالوا إنا رجل الله وإنا إليه راجعون لا يجع عليهم صلوات رشرف لگ رہی ویسے بھی ہمری ماحول و پسندی موسلم بھائی اور دوستوں ردوں میں فرمایا گیا کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے تھوڑا سا خوف لا کر بھوک لا کر مالوں میں نقصان لا کر جانا میں نقصان لا کر اور پھلوں میں نقصان لا کر ہماری ازمائش کریں گے اس آزمائش کے بعد انسانوں کے دعال ہو جاتے ہیں آزمائش اور تکلیف آئے استادی محسوس نہ کرے یہ تو بشریت کے خلاف ہے نشے میں اس کو درد نہیں ہوتا نشے میں نہ ہو تو درد اس کو ہوتا ہے کیونکہ درد اللہ نے انسانوں کو بطور رحمت کے دیا ہوا ہے درد اللہ کی ایک رحمت ہے یعنی کیا ویسے درد اللہ کی رحمت ہے برسنگ وہ کیسے جی ایسا ہے کہ انسان کو درد بتا دیتے کہ اب تو بیمار ہے میری ہڈی میں یا پیٹ میں یا گردے میں یا پھپڑے میں یا دل میں اب تکلیف ہے اب سا چیزوں سے سورو گزاں اور درد کے مارے چیخیں نکلتی ہیں قرآن پیاز میں باقی لوگوں کو بھی آگاہی کر،, کر دی جاتی ہے مل جانے والا اب اس کو معذور سمجھو کیسے نعمت درد اللہ کی نعمت رحمت ایسے ہے آدمی محسوس نہ کرے درد اور کیفیت کو درد اور تکلیف کو یہ تو مشیر کے خلاف ہے محسوس تو کرے گا لیکن محسوس کرنے کے بعد اب رد عمل رض عمل دو قسم کا ہے ایک جزا فضا ایک رض عمل جزا فضا کا ایک عمل صبر و تحمل کا ایک رد عمل جزا فضا ایک رد عمل صبر و, و تحمل کا جزا فضا کیا ہے کہ آدمی غم کو لے بیٹھے یہ کیوں ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں فلام بات کر لیتا یہ نہ ہوتا اور مجھے کے میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے اس سے وہ غم اور وہ چیز طبیعت سے ہٹ کر عقل پر آ جاتی ہے وہ غم تبھی غم کے بجائے عقلی غم ہو جاتا ہے اور جب طبیعت سے ہٹ کر اکل پر آ جائے تو وہ اسٹریس اور ٹینشن بن جاتی ہے پہلے رم تھا آپ اسٹریس اور ٹینشن بن گیا یہ کیوں ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا لوانی فانتو کا میں سے کرتا تھا لوگ میں نے ایسے کیا تھا وہ ہوتا کیسے ہوتا ایسے کیا ہو تو پیسے ہوتا وہ تو بن جانے میں تو لکھ نہیں تو ہونا تھا ہی نہیں تو یہ رد عمل ہے تکلیف اور غم پر جزا فضا کا ہے جیسے وہ تکلیف تبھی سے بڑھ کر آگے بڑھ کر عقلی ہو جاتی ہے اور عقلی ہونے پر اس اور ٹینشن بن جاتی ہے اور تکلیف اور اذیت بن جاتی ہے اور انسان کی جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بن جاتی ہے وہ چیز اور دوسرا جو ہے وہ اس کا رد عمل ہے صبر و تحمل اب جو چیزیں ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا ہو گئی اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا جو بات ہو چکی وہ تو تقدیر تھی جو آنے والی اس کے لیے تدبیر ہے جو کر رہا ہے اس کے لیے کوشش ہے جو گزر گئی وہ تقدیر تھی تین جملے بڑے عجیب ہیں سارے فلقہ نفسیات کی چابی ہیں آنے والے آرات کے لیے تدبیر ہے جو آرج کوشش ہے اور جو گزر چکے وہ تقدیر تھی تصویر سے تک کسی کو پتا نہیں اتنا یہ جو لوگ بہانا بناتے ہیں کہ میں نکی کیوں کروں میں گناہ کرتا رہوں گا کیوں کہ جب میری تقدیر میں لکھا ہے میرا نے کو جانا ہے تو پھر میں کیوں نگی کروں اگر آپ کو پتہ ہے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ دوست کی ہیں اور آپ بند نصیب ہیں اور اس میں جانے والے ہیں تباہ ہونے والے ہیں تو بے شک نہ کریں کہ دنیا تو مدد سے گزار لیں لیکن کیا کسی کو پتا ہے یہ بات نہیں پتہ تو اس لیے مستقبل کے لیے تو تدبیر ہے جو بات سر پر آ گئی اس کے لیے کوشش کرنی ہے آدمی اس میں پاگل گزارا یا خیر عمل کر رہا میں کہوں کہ میری قسمت میں اس ایسے ہاتھوں مرتبہ ہے تو میں تصدیق کیوں کروں ایسا تو کوئی نہیں کرتا نا آخر تک تصویر کو اور جدوجات کو کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اصول ہی یہی ہے ویسا جو ہے تو تصدیق کے بارے میں اخل کے بارے میں ہی ہوتا ہے یہ کرتے ہوئے جدوجات مسل کرتے رہنا ہوتا ہے ان کے بعد کوئی چیز اصل نہ ہوئی اثر آج نہیں چاہے گا یہ تقدیر میں نہیں تھی اب حاصل نہ ہو سکی ایک گا سنا کے اہل روزی لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں تو بس نہیں کھاتا ہوں. کل روزی پہنچاتا ہے جا کر ایک جگہ بیٹھ گیا بس نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے کوئی لوگ گزرے ہاتھ جو غیر ہوا انہوں نے مٹھائی کے بعد کھلانی چاہیے نہیں کھائی اس نے میں بڑا کہنا سننا کیا کروں نے اس کے پاس پاس دھک جب بھوکا ہوگا کھا لے گا اس کے پاس رکھی تب بھی نہیں کھا رہا ایک آپ پاس سے گزرا انہوں نے دیکھا کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ دو کے بعد اس نے مٹھائی رکھی ہوئی ہے گزرنے والے لے کر کھا لیں اور وہ مر جائیں جو ہو جائیں یہ چور و ڈاکو ہے تاکہ ان کو لوٹ لے اچھا یہ تصویریں کر رہے ہیں یہ ٹریکنگ کر رہے ہیں تصویریں کر رہے ہیں یا پھر کیا کر نے کہا کہ اسی کو کھلاؤ खा اس نے کھا لیا پھر مطلب نہیں ہوگا نہیں کھایا تو پھر دیکھیں گے اور کھلا رہے تو اس نے کہ میں نہیں کھاؤں گا چلے میرا روزی پہنچاتا ہے اس کو کھلا رہے ہوں گا سید. آ کے منہ بند کی بند کیے وہ اندر دے رہے ہیں اس کو مارے دو چار بکے اور کھو رہا زور سے اور ارے ڈالی مٹھائی ہو نیوزی تو ہاسنے لگا یہی کیا بات ہے پہلے نہیں جب ہنس رہے ہو بس, بس میرے میں معلوم کر لیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالی منہ کے اندر پہنچا کے چھوڑتا ہے بس مان لیا تو ایک آدمی نے تجربہ کر لیا اور نصوبہ جاتے ہوئے لوگوں کو ہاتھ پکڑا روزی اللہ نے لکھی ہوئی ہے قسمت میں تو نوکری پر دکان پر لازمپت پر کاروبار پر چھیت میں نہیں جاؤ گے تو روزی سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ تو کون کر رہے گی زیادہ آپ کھیت پر نہیں جائیں گے کہ آپ دکان پر نہیں جائیں گے آپ ملازمت پر نہیں جائیں گے کوئی کہ آپ کی بات مانتا ہے کوئی نہیں مانتا سب جا رہے ہیں یہاں تقدیر کے گراف نہیں کرتے اب نئے قبل کرنے کے کیا ہے گناہ سے چھوڑنے کے گئے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ اگر میں لکھا ہوا تو کر لیں گے کتنی بودھ دلیل ہے کتنا بے قفانہ قرض ہے جی؟ والد کر رہا تھا کہ جب آدمی تکلیف آنے والی کو محسوس ہی نہ کرے تو بشیر کے خلاف ہے اور جمل مجزہ فضا کرے تو ایسے آپ اس سبھی چیز کو عقل پر لے لیے ٹائس و ٹینشن بن کر اس کے لیے مصیبت کا ذریعے بنی اور سبرت تحمل ہے کہ یہ بات ہونی کسی کو روک نہیں سکتا تھا ہو چکی یہ تقدیر تھی مزید یہ جو تکلیف پہنچی ہمیں اس پر جو سواب ہے اللہ کے ہاں اس پر جو ہے تو بہت زیادہ ملنے والا ہے اس بار کی طرف دھیان لے کے آئے آدمی جو نقصان میرا ہو گیا اس کے بدلے میں مجھے بہت کچھ ملنے والا ہے اور سے میرے گناہ معاف ہو گئے میری خطانیں جو چیز دھل گئی اب وہی چیز جو تبھی طبیعت نے محسوس کی آپ اس بہت سوچ اور مراقبے کے بعد وہ اقلی سکون کا ذریعہ بن نہیں ہے تھوڑے بجے کو گور تھبڑ مارے منہ پر سیکھے گا نیوز کے ہاتھ پر ٹانکیاں رکھتے ہیں خوش ہو جائے گا کیا تھپٹ لگ رہے ہیں مل جاتی ہوں تو خیر ایک دور لگ جائے گھر تو جب آدمی برداشت کرتا ہے صبر تحمل کرتا ہے پھر فوجن لگتا ہے وہ تکلیف آئی اس پر سواب ہے اس سے گناہ معاف ہوئے خطائیں دلی اور اس پر اللہ کا بارہ بتا بہت زیادہ آخر کی نعمت اور دنیا کی نعمت نصیب پرمائے گا تو وہی تکلیف جو طبیعت کو تکلیف محسوس ہوئی تھی ذین لحاظ سے وہ ایک سوکھ اور سکون کی شکل میں مبدل ہو جائے گی اور شاید ٹینشن اینگزائٹی نہیں بنے گی تو یہ فرق ہوتا ہے دنیا کے رد عمل کا جو کہ جزا فضا کرتے ہیں اور اللہ والا کے رد عمل کا کہ صبر و تحمل کرتے ہیں اور صبر و تحمل والے اپنے لیے دنیا کا سکھ اور فائدہ لے رہے ہیں اور آخر کے درجات اور سواد لے رہے ہیں اور جزا فضا والے دنیا میں اپنے لیے اٹینشن بنا رہے ہیں اور آخر کے محروم اپنا کم اپنے ذمہ لے رہے ہیں فرق ہوتا ہے تو اس لیے اگر جان مال میں بھوک پیاز کی شکل میں اور ان چیزوں میں نقصانات آئے اور اس برداشت کیا سبق حمل کا مظاہرہ کیا اور اس میں اس غیر رد عمل کے نظریے میں اللہ تبارک قدر کو بچارے دیتے ہیں بھائی شیر صاحب اللہ دن صاحب مصیبت جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم جانے والے ہیں کسی کے ماں باپ مر گئے بیٹا بیٹی مر گئے فوراً جن پڑھنا ہوتا ہے ایسا مبارک مارتے ہیں اس کو مانا نہیں آتا ہو مانے کے دھیان کے بغیر پڑھ رہا ہو اور اس کو بھی ان کی برکت سے سکون اور صبر حاصل ہوگا اور اس کی پریشانی کم ہو اور جس کو مانا آ رہا ہو اور مانا کا دھیان کر کے پڑھے تو اس کے لیے تو بات ہی سویدھا ہے نعرے لائے آپ سب اللہ کے جو چیز کسی کی ہوتی ہے اس کو لے لے آپ سے اپنے پاس بلا لے اپنے قبضے میں لے لے خود حاصل کر لے کسی کو سوچ نہیں نہیں آدمی کہتے چیز اس سے لے لیے لے لائے آم سب اللہ کے لیے ذہن مر گئے بیٹا بیٹی مر گئے سب اللہ کے تھے اللہ کی ذہن کی ملکیت تھی اللہ کی ہمیں آدمی طور پر برتنے کے لیے فائدے کے لیے ہوئی تھی ایک للکر دل سفر پر تھے اسے بیٹا بھر گیا سفر سے آئے دادا جی سوچا کہ سفر سے آئے گا تھکا تھکایا ہوا اس کو آرام کی ضرورت ہوگی کھانے کی ضرورت ہوگی اور اگر پاتے ہی میں چیز بخار شروع کر لوں کہ بیٹا بھر گیا ہے ایک آدمی برا ہوا سفر سے آیا ہے بھوکا پیسا تھکا, تھکا تھکایا اور اس کو میں یہ بھی کہہ دوں اس کو تو پورا مصیبت میں مطلع کر دیا محض اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کو تغلیب برداشت کرتے ہوئے آ کر کھانا کھلایا آرام و رات میں ہوا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آئے آپ سے سوال پوچھتی ہوں آر کسی نے آپ کے پاس سمانت رکھی ہوئی ہو اور واپس لے لے تو آپ کیا محسوس کریں گے انہوں نے کہا میں شخص محسوس کروں گا شکر اللہ کے امانت جو میں دی تھی اس کو واپس لے دی. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو آپ کا بیٹا جو اللہ پاک کے امانت ہمارے پاس وہ مہارت اللہ تھا بارہ سال نے ہم سے لے لیا تو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے مینٹلی پر کروں جردے کے بعد انشاءاللہ آدھے سیدھر آدھے آدھے بٹہ ہو گئے کچھ پتا چلے گا کہ اس قوم کی زبان کیا ہوا کرتی تھی کہ آدمی کی ذہن سازی کی جائے اچھی خبر سنانے سے آدمی کو کارڈ ارسٹ ہو سکتا ہے شادی مار جسے کہتے ہیں پرانے معاملے میں دل گہر کر روک سکتی اور خراب خبر سنانے سے دل بیٹھ جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور اس سے ریکارڈ ہو سکتا ہے اس دن کا یہ طریقہ کار ہے کہ اچھی خبر سنانے سے پہلے بھی اور خراب خبر سنانے سے پہلے بھی آدمی کی ذہن سازی کی جائے اور اس کو دو تین جملے ایسے کہہ دیے جائیں جس سے اس کی تبدیت رام یا خوشی کی خبر سننے کے لیے تیار ہو سمجھدار لوگ بہت کی خبر دور کے آ رہے کو ایسا نہیں بھیجا کرتے کہ فلا مر گیا ہے آپ پہنچے چلانے کی حالت اچھی نہیں ہے آپ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں ابھی شاید دن کا سفر حوصلے کے ساتھ ہوگا سائیکل چلا رہا ہے یا موٹر سائیکل یا گاڑی یا کسی گاڑی میں آ رہا حوصلے سے آئے کہ گاہ کے باپ تیرا مر گیا ہے اور دو بجے جاتا ہے پہنچ تو شاج چھڑا دیے یہ اور خوشی دونوں خبروں کے کہنے کا طریقہ ہے کہ آدمی کی دن سردی کر کے اس کو اس خبر کے سننے کے لیے تیار کیا جائے اور پھر اس کو کہا جائے تو اس سے اس کو اس کی جان کا خطرہ یہ بات جائے گی جو لوگ تکالیف اور غموں کا مقابلوں کا رد عمل ایسے کریں کہ سب و سے کریں اور یوں کہیں کہ ناللہجن ہم اللہ کے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اگر بات مر گیا ہے تو مر گیا کیا گھر گیا اپنے گھر چلے جو آخرت کا کس سرسی گھر تھا وہاں چلا گیا وہ نل راجون اور ہم بھی اس پیچھے سے آنے والے ہیں قبرستان کی دعا کیا ہے کہ السلام علیکم یا یابو یَ اللہ وعلیکم تم صلی اللہ الحمد اللہ تم آگے آگے ہو ہم پیچھے آ رہے ہیں ورنہ ان شاء اللہ حقب اللہ انشاء ہم آپ سے ملاقات کر لیں گے انتقال ہے اس دنیا سے دوسری دنیا آگے چلے کہ ہم پیچھے جانے والے ہیں جلدی ملاقات ہونے والی ہے دراج میں تھوڑا غور و فکر کرے سارا غم جو دور ہو جاتا ہے تکلیف کابل ہو جاتی ہے غم دور ہو جاتا ہے آ طبیعت بحال ہو جاتی ہے تولاجون کا رویہ کرنے والے اور سب تحمل کا مظاہرہ کر کے بعض کو رہنے والے جو ہیں ان کے بارے فرمائے سلوات الربین ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نظور ہے اللہ کامن راہ پائے ہوئے لوگ یہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے زندگی کے گزران کے طریقوں کو سمجھتے ہیں معاشرے میں کیسے چلنا ہے حالات کا کیسے مقابلہ کرنا ہے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا اندازہ اور سکتا ہے ایسے لوگ اپنے لیے بھی اور پورے معاشرے کے لیے سکھ کا اور راحت کا ذریعہ ہوتے ہیں ورنہ اپنے لیے مصیبت کا ذریعہ آدمی اوروں کے لیے مصیبت کا ذریعہ دی؟ رد عمل ایسا ہے اس کا کوئی پریشان اور کوئی پریشان کر رہا ہے کوئی بھی تکلیف اور کوئی تقریب میں ڈال رہا ہے. تو وہ ترسیم نہ جاننے والا آدمی ہوا کہ جس کو قمہ اور تکالیف کا اسلامی نظری عقیدہ یہ حاصل نہیں ہے اسلامی حقیقی فلسفہ ہی حاصل نہیں ہے تو یہ اگر اس کے نظریے میں تکالیف اٹھاتا ہے اور مصیبوں میں گرفتار ہوتا ہے تو یہ اس کا اپنا کیا کرایا ہے اس کا اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی چیز ورنہ اس کو تو شریعت کا طریقہ بتایا ہوا تھا بچپن میں سر جی میں ایک کہانی سناتے تھے بلا کی کہانی تو سر بچے بیٹھتے تھے سردیوں جی میں آگ کے پاس ماں باپ دادی دادا کہانیاں سناتے تھے تم نے ایک کہانی سنائی کہ ایک بلا یہ میرا خیال آج زبان میں بلا کا تصور ہے نا اس کے اتنے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں اتنے لبے دان ہوتے ہیں وہ آدمی کو کھاتی ہے بچے ڈرتے ہیں کہ باہر جائے گے تو بلا آ جائے گی کہ بلا آ گئی گھر پر سارے بچے ڈر گئے کیا بلا کھا لے گی ہمیں آگ جل رہی تھی تم نے کہا بلا چاہیے نقل تٹکلے اتارا کرتی ہے تو جو بڑے تھے گھر کے انہوں نے کہا کہ بلا سے جان کے نہیں سنائیں گے تو انہوں نے جل, لگ, جلتی ہوئی لکڑی لی اور جو اس کی طرف جلد نہیں رہی تھی اس سے اپنی پیٹھ کو اس کا کھجایا خارج کی اس کو لکڑی جلدی نہیں جلتا جو نہیں جل لاتا اس نے پیڑ پر خارج کی تو بنا نقل اتارتی ہے بنا نے جو لیے طرف جلدا اس سے اپنی پیٹھ پر خارج کی کھجایا آگ لگ گئی ہم بڑے خوش ہوئے شکر اللہ کا آگ لگی آگے تو اس کو گئی اور وہ بھاگ رہی تھی جب بھاگ رہی تھی تو لوگوں نے پوچھا داچا اکڑا پکولا اسمام پکولا تو اس تو وہ کہنے والوں نے کہا کہ گلا مکولا جب تھی خود اپنے ساتھ یہ کیا تو اب کسی اور پر گلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور کسی پر گلہ نہ کرو اب آپ اپنے کیے ہوئے کو خود نبھاؤ ایسے ہی زندگی گزارنے کا وہ عجیب و غریب طریقہ جو رحمت ہی رحمت ہے خیر ہی خیر ہے آفیت ہی آفیت ہے آسانی آسانی ہے, آسانی ہے وہ سورت قرآن اللہ تبارت علا نے ہم پر کھولا ہے وہ نازر کیا ہے ہماری طرف بزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بزر جدید عظیم وہ چیز ہمیں تھی اور اس کی تشریح فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نسانا سے اس کو زین نشین کرایا اور اس پر خود عمل کر کے اس کی ترتیب بتائی اور اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ پورا کامیاب ہے سوریٹیکل اور سبجیکٹو نہیں ہے نظری اور بغیر عمل کے نہیں ہیں صرف نظری اور پاس ہی نہیں ہے بلکہ عملی ہے عملی اور حقیقی ہے اور ہم یاد احمد صلاحت السلام اور تہذیب پر خود عمل کرتے ہیں عمل کرنے کے بعد مسکیوں کامیاب کرا کے دکھاتے ہیں اس طرح اپنے پروگرام کو اپنی ترجیح کو متعارف کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کہہ رہے تھے کہ سچ ہو انصاف ہو حیا ہو خدمت ہو ایسے آدمی بنتا ہے تم کہہ رہے ظلم ہو زمانو پیسہ جمع کرنا ہو اور جھوٹ بولنے کے پیسہ لینا ہو انسانوں کو تکلیف دے کر اذیت دے کر اپنا مقصد نکالنا ہو اس میں کامیابی ہے تم نے اپنی ترتیب کو چلایا ہم نے بھی اپنی ترتیب کو چلایا اور دیکھو یہ رہی ہے ہماری تعمیر ترتیب لوگوں کی کامیاب اس ترتیب کو چلا کر عمل کر کے کامیاب کر کے دکھاتے ہیں اور اس بات کو محسوس کراتے ہیں کہ یہ آبجیکٹو ہے سبجیکٹو نہیں ہے عملی ہے نظری نہیں ہے اورن کی اس چیز کی ہے اس بات کا واضح ہو جاتا ہے کہ زا کر کتاب لاری بفی یہ رہی وہ کتاب نہیں ہے جس میں کوئی شک تو واضح طور پر بات سامنے آ جاتی ہے عام انسان ہیں کہ پھر چھوٹی ذکل کو لیے ہوئے چھوٹے سہلب کو لیے ہوئے چھوٹے تجربے کو لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے غیر علم کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے بیاہل مسلح کی ترتیبوں کو رد کرنے کے لیے آگے پڑھنے لگتا ہے تو انسان کی بد قسمتی نہ ہوئی تو اور کیا ہوا میں تو بہت ہی چالا پورے یقین کے ساتھ بات کا دھیان رہتا ہے ایشیا مال کے بھی نتائج نکل جائیں گے اور خراب کے بھی نتائج نکل جائیں گے جیسی دیں ویسے مرنی گھر نہ مانے کر کے دیکھ اور جدس بھی ہے دوست بھی ہے گھر نہ مانے مر کے دیکھ وہ چیز سامنے آ جائیں آپ مانتے ہیں تو سامنے نہیں مانتے تو سب سامنے آ جیسا کوئی آدمی ریل کی پٹی پر دوڑے سرو کپڑا لاتے لاتے اور نکلنے والی ریل سے کہے کہ کپڑا ٹوٹ چکا ہے اور آگے نہ بڑھو وہ کہے کہ اس, اس, اس کو دیکھو مجھے اس کا کو کوئی ثبوت دو ہم اس پر ریسرچ کریں گے ہم تاثیق کریں گے اور میں کوئی ثبوت فراہم کرے تو کہے گا کہ ہمارے ذہن سر اطلاع تھی اسلام نے دے دی اس وقت آگے بڑھ کر جاؤ گے اور وہاں تک پہنچو گے اور جب گھڑام سے تمہاری گاڑی اور ریل نیچے گرے گی نا تو ثبوت خود بہت تمہیں مل جائے گا مجید میں دلائل اور ثبوت اور منطقی استدار کر رہے باغ نے اللہ تعالی کی رحمت کے صدقے کیا ہوا ہے اور ہم یاد ہیں مسلا جو انسان کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں یا دلائل دیتے ہیں یا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور وہ یاد نہیں شبکر یہ کرتے ہیں اور نبی کے لیے صرف ہمارے نا بڑا ہمارے ذمے نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم بات کو پہنچا دیں بات کو پہنچانا ہوتا ہے اور آگاہ کرنا ہوتے نبی خبر دے دبا نبا سے خبر دینے والا خبر دینے والے کے ذمہ اتنا ہوتا ہے کہ خبر کو پہنچا دے اور پھر ماننے والے ہوتے اس کو مانیں مانیں تو نتائج سامنے آ جائیں گے نہ مانیں تو نتائج سامنے آ جائیں گے اور جس بار نتیجہ عمل کی تکمیل کے بعد مرتب ہو رہا ہو تو یہ وقت ہوتا ہے کہ اس بار پھر کوئی تدبیر اس سے جانچ پانے کی کارگر نہیں ہوتی ہے. یا بٹک کے ٹوٹے پل سے ریل نیچے کی طرف روانہ ہو گئی تو آپ کون اس کی وہ بریک کھینچے نہ جو کون سی بریک ہوتی ہے ہاتھاتی بریک کیا مجھے کہ گاڑی رک جاتی آپ سارے ریل والے اگر مل کر کھینچے نا اور اتنے زور سے کھینچے جکروٹ کھنچنے والے اتنے زور سے کھینچے ہوں گے یہ سب کے بات ہر جاتی ہے آپ کی نہیں رکے گی کیا نتیجہ مرتب ہونے کا پکڑ شروع ہو گیا ہے جو بنیادی حالات تھے تو لمنری کنڈیشن جو تھی نا اس میں اس کو لینا تھا لے کر عمل کرنا تھا تو آج نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا اس وقت وہ نہیں اس وقت وہ اور ریسرچ اور تاقی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ثبوت فراہم کرنے کا کہہ رہے تھے اور جب وہ عمل مکمل ہو گیا جس کے بارے میں تو میں آگاہ کرنے والے نے آگاہ کیا تھا اپنے وقت پر اور اب اس کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے وہ سیدھے سیزے دریا میں جا رہی ہے اور چٹانوں سے ٹکرانے والی ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ اپنے سارے علم و فن کے ساتھ اسم جمال کے ساتھ خوب بنے ٹھنڈے اب ڈوبنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو کوشش روکنے کے قابل ہی نہیں ہے سارے ایمرجنسی بریک کو کھینچے کوئی لوگ اب آلات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جی. سر سے گزرتے ہی ہے نسم نکدوری اور مرد ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہر ہو کہا کہ تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھائے روشنی کے ساتھ چل رہی ہے اس سے گلو صاحب سے گزر رہے ہیں تو منابکین منابکا ایک عارضی ماننا ہے انہوں نے بھی کیا تھا پھر کوئی روشنی نظر آ جائے گی تو پار گئی تو لہرا ہی لہرا ہوگا منابقین نے چونکہ دنیا میں ایک دھوکا کیا تھا اور ایک مکر کی ترسیب اختیار کی تھی تو کے ساتھ وہاں پر مکر بھی ہوگا کپار کو دہرے دادا وہ سیدھے ہی ان کے ساتھ ان کے مکر کا جو مکر میں ہوگا شری کو نظر آئے اور ان کو محسوس ہوگا کہ محمد گزر رہے ہیں تو ان سے کہیں گے کہ نور گم تاکہ تمہاری خوشی سے ہم فائدہ اٹھائیں تو وہ کہیں گے کی لر جیو آ رہا فل وہ کہیں گے کہ مڑو پیچھے یہ پیچھے ایک جگہ تھی یہاں سے یہ نور ملا ہے وہاں سے ہم اس کو لے کر آئے ہیں یہ تو دنیا میں ایمان اور ہمارے سالح کو جو ہم نے اختیار کیا وہ اس کے نتیجے میں یہ روشنی ملی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر ہم چل رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ یہاں اس نقص کو ہماری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں یہ آپ نہیں کر سکیں گے اس کے لیے واپس مڑنا پڑے گا وہ جگہ پر جانا پڑے گا جہاں سے نور اثر کیا ہوتا تھا اور وہاں جا کر ہخار کرنا تھا جس کے نتیجے میں نور ملے تم جاؤ وہاں باپ بادی بلکہ مومن کر کے دیوار, دیوار, دیوار حائل ہو جائے گی جو مومنین کا طرف ہوگا وہ تراہمت والا ہوگا اور جو ان کی طرف ہوگا وہ عذاب بنا ہوگا اب ان نتیجہ مرتب ہو رہا ہے آپ جی؟ جو ہے تو وہ ٹوٹلنگ ہو رہی ہے جی اب اور جو ہے ہو گیا آپ تو ٹوٹلنگ ہو رہی ہے اور رزلٹ ڈکلیئر ہو, ہو رہا ہے لہذا آپ تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے بھائی بات ادھر منابیقین مسلمانوں کے دندان کی باہر ہائر کر دی جائے گی بات لفی رحم جو بومین کا سائڈ طرف ہوگا اندر والا اس میں تو ہوگی رحمت مظاہروں من قبل الزاب ہو یا یعنی منافقین کی طرف جو گا وہ عذاب ہو تو لہذا اس دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے اس میں تھوڑا سا کام سے انسان خود سیکھتا ہے وہ کرتا رہتا ہے جو اس کی روزی کمانے کے لیے اس کا بعد گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے باقی سب چیزوں میں دوسرے ماہرین کی بات کو مان کر آنکھیں بن کر کے چلتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اگر میں سب کی چیزوں کو سیکھ کر نتائج خود معلوم کر کے چلنا چاہوں تو یہ میرے بس میں نہیں لہٰذا وہ آنکھیں بند کر کے صرف ان کے تجربوں کو سن کر ان کی بات کو سن کر اس پر چلتا ہے ایسے ہی آخرت کے لحاظ سے ماہرین عضرات انیال علیہ وسلم ہوتے ہیں یا انسان کی انسان کی بہتری اس میں ہے اس کی خیر اس میں ہے کہ ان کی بات کو آنکھیں بند کر کے مانیں اور ان کے تجربے سے فائدہ پہا لے تاکہ دنیا کی مختصر زندگی بھی کامیاب گزر جائے اور حجی بھی کامیابی جو آخر ملنے والی ہے وہ مل جائے اللہ تبارت کو سمجھنے کی سرمر کی توفیق فرمائے